بسم الله الرحمن الرحيم إن الحذب لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا وإن يهده الله فلا مضل لخمي وضلل فلا هذي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسل الله بالله السميل عليم من الشيطان غنيم من همزه ونفقه ونفسه من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل عبجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ليابائهم فمرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأضيزينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبا إذ أول فتيا ذو إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وضربنا على اذان في الكهف سنين عددا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا لي ربي زدني علما اللهم في قلوبنا وكره الينا الكفر والفجور والعيصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الذين امنوا وجعلنا هداه مقتدي پیش کرنے کی شادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص امال میں استقامت دا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتما کتاب اللہ بے تدا رسول و بین نظر تعلّیہ السکین و حصیت مرحمہ و حفت الملائی کو ادا جو لوگ اللہ کے گھروں میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں تو اسی وقت اسی وقت اللہ کا چار انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان عامات سے ہمیں مالا مالا فرمایا اللہ منان سرم کیا اللہ پہلا انعام یہ ہے قرآن سیکھنے کا قرآن پڑھنے کا پہلا فائدہ ہے کہ اللہ دلوں پر سکون نازل کرتا اللہ کی طرف سے ذکر اللہ تطمئن غشی اور اللہ کی نمبر دو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے زمین تک اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے خاص لوگوں میں کیونکہ ان رحمت اللہ کے من المحسنین اللہ کی رحمت قریب کن سے محسنین سے یعنی قرآن سیکھنا سکھانا یہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کا سبب ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے محسنین پر اور محسنین کون ہے ادوں اور رحمت قرآن ہدایت بھی اور رحمت بھی کس کے لیے محسنین کے لیے مخلص ہے لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت میں مخلص ہیں ایک جو سنت کی پیروی کرتے ہیں نمبر تین جو بندوں کے ساتھ احسان ہے تو یہ گویا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے کیا پیدا ہوتا ہے اخلاص احسان پیدا ہوتا ہے اور احسان کا مطلب کیا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ ہمیشہ جس کو علم و مراقبہ کہتے ہیں ہمیشہ کیا ہو اللہ کی طرف توجہ کہ اللہ سے ہماری کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے نمبر دو مراقبہ اور ایک ہے مشاہدہ دل میں گویا کہ ایسا لگے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کر دے با تو یہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے قرآن پڑھنے والے ہی محسن ہیں لیکن شرط کیا ہے اللہ ددین یقین صلاح وہی تکا احسان کی شرط یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کریں اب قرآن پڑھتے ہیں لیکن نماز بھی کی پابندی ہو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں وہ یوں تو اور زکوۃ ادا کریں مالوں کی زکات بھی ادا کریں اور نفس کی بھی زکوۃ دیں دل کو بھی پاک رکھیں کی کپٹ بوز حسد سے شرک سے بدس احم بن اور آخط میں یقین تب کیا تب اللہ نے کہا اولا کا رب وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت بنے وہ اولا کامیاب ہے تو اللہ کا انعام کیا ہے دوسرا انعام اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے یعنی اللہ اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے اور اللہ جب اپنی رحمت میں ڈھاپے گا تو اس پر شیطانوں کا حملہ نہیں ہو سکتا شیطان کبھی کامیاب دشمن کبھی کامیاب اللہ اپنے عذاب سے بھی بچائے گا اسے اور اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت کرے گا اللہ اس میں شامل فرمائے فتم الملائی اور نمبر تین اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ اکبر. بلکہ بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے کہ فیحف اپنے پروں سے ان کو گھیرتے ہیں پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں آسمان سے زمین تک ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں چوتھا انعام کیا ہے مذکر اللہ فیم ان کا تذکرہ اللہ تعالی فرشتوں میں کرتا ہے کتنی بڑی بات یہ جو سورت ہے سورت القح یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کی صورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا نمبر ایک نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعداد کم تھی اور مشرقین اور مخالفین کی تعداد زیادہ تھی تو اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے سے یہ درس دیا کہ وہ لوگ بھی تعداد میں تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اللہ نے مخالفین کو ذریعہ خور کر دیا اور اللہ نے رہتی دنیا تک ان کا نام و نشان اور ان کا ذکر خیر فرمایا تو آپ کی تعداد کم ہے لیکن اللہ آپ کا ذکر خیر کرے گا اور مخالفین مٹ جائیں گے اور اس صورت کے نزول کے اسباب میں سے جس کو اسباب النزول کہتے ہیں چانی نزول میں سے یہ ہے کہ اس وقت مشرقین نے چند سوالات کیے تھے یہودیوں کے کہنے پر جن میں سے ایک سوال تھا کہ اسحاب کہاف کے بارے میں بتائیے ذیل قرنین کے بارے میں بتائیے موسیٰ اور خدر کا واقعہ بیان کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کرنا اور یہ سمجھتے ہیں کہ اساب کعب کا واقعہ تعجب خیز یعنی بہت تعجب والی نشانیوں میں سے نہیں اللہ کی نشانی ہے لیکن اس سے بھی بڑی نشانی کیا ہے آسمان کی بناوٹ زمین کی بناوٹ کائنات کی بناوٹ انسان کا پیدا کرنا پھر اللہ تعالیٰ اس پہ موت طاری کرے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے تو اس بارے میں جو ہم اسے موجود ہے جہیم پڑھنے کے بارے میں جتنی حدیثی ہیں اس سنعت کے اعتبار سے اس پر کلام تو ہے لیکن قدیم علماء میں علامہ البانی ہیں اور اس دور کے دو علماء بھی نباز ہیں اور بھی علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیثیں جو حسن دردے تک پہ پہنچتی ہیں اور جامعت الفلاح کے ایک حدیث کے استاذ ہیں بس انہوں نے اس پر کتاب کتابیں لکھی ہے سابقہ کتاب تمام روایتوں پر بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ جمعہ کے دن حامد مدنی کہ جتنی روایتیں سب مل کر حسن درجت گاتی ہیں تو حدیث کیا ہے منقراسور جو جمعہ کے دن سورہ کہ پڑھے گا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ اس کے لیے روشنی پیدا فرما دے گا کیا مطلب روشنی ایک جمعہ یعنی اللہ اس کے قلب کو روشن کرے گا ایک نمبر دو اللہ انہیں فتنے سے بچائے گا نمبر دو تین اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے گا اللہ اور اس نور میں یہ بھی اشاع ہے کہ اللہ اس کے قبر کو بھی روشن کرے گا انشاءاللہ اور وہ حدیث جو ہے مسلم احمد کی من قرر منخو رف لئی لمع اللہ نور جعل اللہ نوراً جعل اللہ نوراً جو جمعہ کی رات میں سورے کہاں پڑے گا اللہ اس کے درمیان اور خانے کعبہ کے درمیان نورتا فرمائے گا یعنی وہاں سے لے کر کعبہ تک اس اندازے کے مطابق اللہ نور عطا فرمائے اس حدیث کے بارے میں ہر علم میں کرام تو ہے لیکن ایسے بھی علماء ہیں جو اس روایت کو حسن کہتے ہیں ٹھیک ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اس سورک کہف کی فضیلت اور مسلم شریف حدیث ہے منحویدہ اشرایات من ابری صورت الکحف اسمنتال جوف کی ابتدائی دسائت حفظ کرے گا دجال کی فتنے سے بچا لیا جائے گا کیا مطلب ہوگا حفظ کا مطلب نمبر ایک یاد کرنا زبانی نمبر دو اس کو سمجھنا نمبر تین اس پر غور و فکر کرنا نمبر چار اس کے مطابق عمل کرنا حفظ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں حفاظت دل سے بھی حفظ کرنا سمجھنا زبان سے حفظ کرنا پڑھنا دماغ سے غور و فکر کرنا اور عمل سے اس کے اوپر قائم رہنا تو دجال کا فتنہ جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے نا محبین خلقیاتیا خلق اکبر فتن تین دجیال جب سے دنیا قائم اس وقت سے لے کر قیامت تک سب سے بڑی مخلوق یعنی حیبت ناک مخلوق جو ہوگی یہ سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ نو علیہ السلام نے اپنی فوم کو ڈرایا اور میں بھی تم کو ڈرا رہا ہوں اور میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں, نہیں کہا کہ وہ کانا ہوگا یعنی ان کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اس کی ایک آنکھ جو انگور کی طرح جو پھلی ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہوگی دھسی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا ہر ایمان والا ایمان والے پڑھ لیں گے جب سور جب دجال آیا اور تم سورہ کہ کی اب اب اب ابتدائی دشایتیں پڑھ لو بعد روایت میں آخری دشایتیں تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کے فتنے سے کیا کرے گا محفوظ فرمائے گا سورہ سور کی کیا مناسبت ہے دجال سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کہحف کے اندر جو ہے تین یا چار فتنوں کا تذکرہ کیا ہے کتنے فتنوں کا بھائی چار. ایک دین کا فتنہ نمبر دو مال کا فتنہ نمبر تین علم کا فتنہ نمبر چار حکومت کا فتنا ٹھیک ہے دین کا فتنہ جو ہے کے فتنے میں مطلع یہ پوری حکومت اور پوری قوم جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھی نمبر ایک نمبر دو وہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کے ماننے والوں کی تعداد نہ کے برابر تھی یہ وہ لوگ تھے جو بڑے اعلیٰ خاندان کے تھے لیکن جب یہ مان لائے پوری حکومت ان کے خلاف ہو گئی پوری رعایع ان کے خلاف تھی لیکن ان کو پکڑ نہیں سکیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی یا نہیں کی کس بنیاد پہ حفاظت کی توحید کی بنیاد پہ حفاظت کی ایک توحید کی دعوت کی بنیاد پہ حفاظت کی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بلغ میں ان سے لے لے کے مربع فما بلختہ رسا لاتا وفیقر فما بلختہ رسا اللہ عصموں کا مین ناسا اگر تبلیغ کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے شر سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو اللہ نے حفاظت کی نہیں اور فراؤون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو فرعون نے کہا درونی اخت الموسا میں فراؤن میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں ولیت وغیرہ رب اور موسا جو اپنے رب کو پکارے دیکھتا ہوں کیسے اس کا رب اسے بچاتا ہے اللہ اکبر اللہ النسان ان اخاف عین بد الدین میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور عین اللہ فساد یہ زمین میں فساد برپا کرے گا ہر دور ہر زمانے میں امن اور شانتی اور تحید کی دعوت کو لوگوں نے فساد کہا حکم دیا ہے فساد سے تعمیر کیا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس بندے نے کہا کہ اتخت الن رج ربی اللہ کہ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے قم بال بین رب اور وہ واضح نشانیاں لے کے آیا اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سر آئے گا اس کی سزا اس کو ملے گی اور سچ بولتا ہے اگر وہ صحیح دعوت دے رہا ہے تو تم اللہ کے اعزاز میں گرفتار ہو جاؤ گے تو اس آدمی نے فراؤن کے دربار میں توحید کی آواز لگائی یا نہیں لگائی توحید کی دعوت دی یا نہیں دی تو اس کا فائدہ کیا ہوا کیا اس بندے کو وہ لوگ قتل کر سکے کیا اس بندے کو مٹا سکے نہیں فوق اللہ اہتمامہ کروں اللہ نے اس بندی کی حفاظت کی فرعونیوں کے مکر و فریب سے فرعونیوں کے مکرو فریب سے اللہ نے اس بندے کی کیا کی حفاظت کی وہاں کا فرعون فراؤ عذاب اور عذاب برے عذاب نے یعنی سخت عذاب نے فرعونیوں کو گھیر لیا اس کی زندگی میں فرعون پہ عذاب آیا ہی نہیں آیا نمبر دو قیام قبر میں عذاب النار یعرضون علی قدوم وشيء صبح و شام جہنم پیش کی جاتی قبر کا عذاب تین ہو وحاق بعد اور وحاق والنار و یوم تقوم الساعه و ادخلوا الاخرون حسبنا عذاب قیامت کی کہا جائے گا فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل اللہ حفظه الله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا معاده الاخره ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان مجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينتك الايمان واجعلنا قدوات مقتدين باسم اشاره يحيى کہ اصحاب كهف کو نے کیوں بچایا تو قاموا فقالوا ربنا خلئ وكنوا التوحيد کی دی ہرگز اللہ کے کی نہیں پکار سکتے اگر اللہ کے کی علاوہ اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عید اول فطری تو جب وہ غار میں پناہ لیے پوری حکومت ان کے پیچھے پڑی پکڑ سکے نہیں پکڑ سکے وہ جان بین سدن خلف ہب سدن آگے بھی اللہ نے دیوار لگا دی اور پیچھے بھی دیوار لگا دی فوغ اور اللہ نے ان کو ڈھانک دیا آگے سے بھی حفاظت پیچھے سے بھی اندھا کر دیا اللہ نے نظر نہیں آ تو اللہ نے کہا جب وہ غار میں پناہ لیے محنت کی انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کی اسے معلوم معلومات دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا یہ ضروری ہے اگر دین اور ایمان پر پابندی جیسے ہفشہ میں مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی دف ہجرت کی اگر تحید کی آواز بند کی جائے اور نماز پر پابندی لگائی جائے تو ہجرت فرض ہے یہ قیامت تک رہے گی جو اللہ کی رام ہجرت کرے گا یہ جرف المراغن کثیر رنگسا وہ رہائش بھی پائے گا خوشادگی بھی پائے گا اللہ ٹھہرنے کی جگہ بھی دے گا اور خوشادگی ہاں؟ بھی دے گا دنیا میں بھی دے گا لنب نفی دنیا اور آخرت کا ثواب تو بہت زیادہ پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے گا کبیرہ کبیرا سب کے دین کی ایمان کی حفاظت ہمارے ملک کی حفاظت ظالموں کے ظلم سے اللہ اللہ ہماری کبین لنا ولیمۃ المجرمین اللہ نے لنا اللہ ورحمن واف انقف لنا ورحمن واف ان وقف لنا ورحم اللہ نے فرمایا جب انہوں نے غارب پناہ لی تو دعا کی اسے معلوم ہے کہ انسان کو عبادت کے ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے کوئی کام شروع کرے دعا کرے دعا کی کا رحمت اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز ہے اپنی رحمت عطا فرما رحمت آئی نہ قرآن میں رحمت ہے اللہ کی طرف سے رحمت رحمت دعا کب کی کوشش کے بعد اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دعا بیٹ کی بیٹھ کے دعا نہیں کی اللہ رحمتہ اور ہمارے معاملے کی اصلاح فرما حیہ اللہ حیل حل ہمارے معاملے کو درست کر کرتے تو اس کا اس دعا کا فائدہ کیا ہوا فتر عالیہ اللہ نہیں فلکا اللہ نے ان کے کانوں پہ پر پردہ ڈال دیا یعنی کہ سلا دی اللہ نے سینی کئی سالوں تک یعنی تین سو نو سالوں تک ابن عباس کے قول کے مطابق تین سو سال اور یہ پوری حکومت ختم ہو گئی سارے لوگ مٹ گئے تین سو نو سالوں کے بعد سولہ تو وہ سب کے سب عیسائی علیہ السلام کے ماننے والے تھے کیونکہ یہ لوگ عیسائی لوگ تھے رومی تھے عیسائی تھے تو واقعہ آئے گا آیا نا اللہ ان کو جگایا اور اللہ نے ان کو نا... ان کے نام و نشان بٹا دیا ان کا ذکر خیر کیا اللہ بغیر ادا اور بھی چیزیں آئیں گی تو اس صورت کا آغاز جو ہے کیسے ہوا الحمد سے ہوا ایک نمبر دو اس سے پہلے والی صورت کا نام کیا ہے ابھی جو کاف سے پہلے جو سورت گزری بنی اسرائیل بن اسرائی. یہ سورت ہو. اس کا آغاز سبحان سے ہوا سبحان اللہ اللدی سے اور اس کا آغاز الحمد سے ہوا تو اس کو کہیے سبحان اللہ الحمد اللہ. سبحان میں اللہ نے ہر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اس کے افات حرعب سے پاک ہے وہاں تعجب کا اظہار کیا کیوں اس لیے کہ اللہ نے وہاں نبی کو معراج کرایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور الحمد للہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ یہاں سے اسہ کعب کا واقعہ ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے تو کوئی نشانی جس پہ انسان قادر نہ ہو وہاں پر تعجب کے اظہار کے لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اب عائب ہے. انسان کی قدرت سے باہر ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا ہے وہاں تعجب کا اظہار کیا سبحان اللہ الحمد للہ یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کے اظہار کے لیے سبحان اللہ کہنا ایک اور یہاں اللہ کی عظمت کے اظہار کے قرآن کے نزول کا تعریف اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نظر کی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ان چار سورتوں میں یا پانچ سورتوں میں ہیں جن کا آغاز کس سے ہوا الحمد للہ نمبر ایک صورت الفاتح الحمدللہ رب العلم اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ اللہ کے توحید کا تذکرہ اللہ کے اسما صفات کا تذکرہ ہدایت یافتہ قوموں کا تذکرہ ہے گمراہ قوم کا تذکرہ ہے الحمد رب العالمین اور نمبر دو سورت النعام سورت النعم الحمد للہ خلقاتی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہم اللہ کی قدرت ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اللہ نقل خود اور آسمان سات زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا لخل خود سماوت والبرم نخل قناس آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تو وہاں بھی الحمد کا تذکرہ ہے نمبر تین شبر کیف نمبر چار سور صبا الحمدلہ اللہ محافیمات محاف ال اور نمبر چار نمبر پانچ سورہ فاتح الحمدللہ فاطر السماوات سماواتی تمام تعریف اللہ کے لئے جو آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے یعنی بغیر سیمپل کا اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین ملے تھے اللہ نے پھاڑ کے پیدا کیا ٹھیک ہے نا تو یہاں یہ بھی اللہ کی اللہ کی تعریف ہے کہ حمد کا معنی کیا ہے حمد کی تعریف کیا ملد کہتے ہیں اسنا ابل لسان اللجمیخیاری یا علی اختیاری جو اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں ان کی تعریف زبان سے کرنا زبان سے اللہ کی خوبیوں کی اور بنائی کی تعریف کرنا کسی بھی محمود قابل تعریف شخصیت کی تعریف کرنا اس کی خوبیوں پر اس کو کیا کہتے ہیں حمد کہتے ہیں زبان سے شکر کا معنی کیا ہوتا ہے شکر کا مانا آتا ہے جس کی قابل تعریف اس کی تعریف کرنا زبان سے دل سے اور عمل سے شکر جو ہے نیند میں ہے تین چیزوں سے شکر ادا ہوتا ہے زبان اور کان زبان اور دل اور عمل شکریہ اے امل داود اعلی داؤد شکرہ اے امل اے ال داؤد اے اے اللہ داود اللہ کا شکریہ ادا کرو عمل کرو اللہ کا شکریہ کا آپ نے فرمایا تحجد پڑھتا ہوں فلاقو نے آب دن شکرہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں یہاں عمل ہے کہ نہیں تحجد کو اللہ نے اللہ کے نبی نے شکریہ کہا عمل سے لیکن حمد جو ہوتا ہے وہ زبان سے تعریف کرنا جیسے ان اللہ علیہ شرب و فیا اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے ایک دفعہ کھائے تو اللہ کی تعریف کرے اور ایک مرتبہ پیئے تو اللہ کی تعریف کرے یعنی اللہ کھانا کھانے پر اللہ کی تعریف پانی پینے پر اللہ یعنی زمان سے تعریف کرے حمد اور ایک ہوتا مدح ایک ہوتا کیا ہوتا ہے مدح ہے حمد اور مدح میں کیا فرق ہے مدح کہتے ہیں یوں ہی تعریف کرنا چاہے اس میں خوبی ہو یا نہ ہو مدح یعنی یوں ہی تعریف کر دینا یعنی زبان جس سے جس طرح شاعر لوگ بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے اس لیے کوئی کسی کی ہرگز تعریف نہ کرے اگر خوبی ہو تو یہ کہے کہ میں حسب و کدا میں ایسا سمجھتا ہوں میرا خیال ایسا ہے من منکم ما کو ماں دہن فلیق اللہ محالت اللہ حسب وقع علی اللہ حسیب ہو کہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں میری رائے ایسی ہے کہ آپ ایسے ہیں لیکن حمد کمانا تھا حمید تو رجوع اعلیٰ انعام ہی میں نے انسان کی تعریف کی اس کی انعام پانے پر حمید تو رجوع اعلیٰ شجاعتی میں نے زید کی تعریف کی اس کی بہادری پر اس کو حمد تو اللہ کی تعریف ان کی خوبیوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اختیاری ہیں تمام خوبیوں پر کہ اللہ رب ہے اس لیے کہ اللہ قابل تعریف ہے اس لیے کوئی عبادت کے لائق ہے اس لیے کہ اللہ نے کتاب نازل کی جس سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی معقن تدریم ال کتاب و الا ایمان آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا اور ایمان کیا ہے تو جس طرح سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جس طرح سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس پر اللہ کی تعریف کائنات کو پیدا کیا اسی طرح اللہ کی تعریف ہے کتاب کے نزول پر کوئی بھی روح ہے جس نے انسان کے جسم کے اندر روح ہے ان سے زندہ ہے اسے قرآن بھی روح ہے وہین علی کا روح ہمرینہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی روح ہے روح یعنی قرآن کو روح کہا اس سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے نہیں ہے زندگی اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے اس کو روح سے تعبیر کیا عبام الخانہ مصروفیم میں نے ہاں لے کے سنیا نے لکھا کیا وہ آدمی مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا کیسے زندہ کیا ایمان سے زندہ کیا اس ایمان سے زندگی بخشی یعنی ایمان کے ذریعے اس کے دل کو زندہ کیا اور اس کو نور بنایا یعنی قرآن دیا تاکہ قرآن کی روشنی میں چلتا پھرتا ابن عباس نے تفسیر کی مردہ تھا یعنی کافر آدمی مردہ ہے ہم نے زندہ کیا یعنی اس کے دل کو زندہ کیا کیسے زندہ کیا بھائی ایمان سے اور اس کو نور دیا اس نور میں وہ چلتا ہے روشنی اس کے آگے پیچھے ہوتی ہے یعنی قرآن کو اللہ نے کہا تو اسی طرح سے اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف اللہ ہی کی تعریف الحمد میں جو علی فلام ہے یا جنس استغراق یعنی تمام تعریف ہے چاہے آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو چاہے زبان سے تعریف کرو چاہے عمل سے تعریف کرو چاہے نماز پڑھ کے تعریف کرو یعنی حمد کی جتنی ساری قسمیں ہیں یا کائنات میں جہاں بھی کوئی تعریف کر رہا ہے آ, کائنات میں جہاں بھی کوئی خوبی ہے جس کے اندر بھی کوئی کمال ہے کس کی طرف سے ان تمام پر اللہ کی تعریف اور حمد کی تمام قسم عبادت کی تمام قسمیں جتنی ہیں چاہے قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو سب پہ اللہ کی تعریف ہے الطحیات ہو للہ ہے اس کے بعد وصلابات ہو اس کے ہو، اللہ کے لیے بتاتے اسلوات مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لئے بدن والطیبات تیبات مالی عبادتیں کس کے لیے اس پر اللہ کی تعریف ان نصلاتی منسوخی و محیا مامات علّہ رب العالمین لا شریک ال میری نمازیں میری قربانیاں میرا میرا جینا مرنا سب کس کے لیے اللہ الحمد میں تمام تعریفیں ہیں تمام خوبیوں کی بنیاد اور اللہ کہہ کر اشارہ کیا کہ اللہ کے مشہور نام کتنے ہیں نی نامے ہیں جو ان کو یاد کرے گا وہ کہاں جائے گا خلج جن تو اس میں سے ایک نام اللہ بھی ہے اللہ اور الرحمان یہ ذاتی نام ہے اور الرحمان کیا ہے ذاتی نام ہے اور بقیہ جتنے نام کیا ہے صفاتی نام ہے اللہ کیا معنی ہے بھائی معلو الحمانع عبادت کرنا اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ عدال عرو ہی محبود قربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری مخروق میں تنہا عبادت کا کیا ہے مستحق ہے اللہ تعالی کا مستحق ہے اللہ پوری مخلوق میں تنہا عبادت کا مستحق ہے اور فضاء لئی کا مانا بھی گاتا ہے فضا یا یعنی جو کسی مخلوق ہستی کی طرف بھاگتا ہو یعنی جو انسان مصیبت میں کس کی طرف بھاگتے ہیں تو پھر رو اہل کسی طرف بھاگو اللہ کی طرف فضا مصیبت کے وقت اللہ اس کو پناہ دیتا ہے اس لیے اللہ کو کہا گیا اور تحیہ حیرت زدہ رہنا یعنی اللہ کی تخلیق کے اللہ کی عظمتوں کی بریائی کے بارے میں غور کریں گے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اللہ کی کیفیت اللہ کے بارے میں تو ہے کہ اللہ کی معرفت ہوگی لیکن اللہ کی ذات کی کیفیت کو کیسا ہے اس کلر کا ہے نا کس طرح ہے اس تک کوئی انسان کوئی مخلوق نہ پہنچ سکا نہ پہنچ سکتے نہ پہنچ سکیں گے اس لیے اس کو اللہ کا تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کی. اور کتاب سے قرآن قرآن کتاب کو معنی جمع کرنا تو حروف اور کلمات جمع ہے اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں تکتب ابنو فلان تجمہ فلاں لوگ تکب ہو گئے یعنی جمع ہو گئے حروف اور کتاب کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں حروف اور کلمات جمع ہونے کی وجہ سے لفظ معنی جمع کا چونکہ یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا اللہ محفوظ میں اللہ نے فرما دیا قرآن کریم فی کتاب مقنون اللہ کے پاس محفوظ مقام پہ ہے اللہ نے فرمایا بل وہ قرآن مجید فی لحیم محفوظ اللہ کے اللہ محفوظ میں لکھا ہوا ایک فرشتوں کے صحیفے میں بھی لکھا ہوا ہے نمبر تین ہمارے پاس بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بولو آیا تم بینات یہ قرآن کھلی ہوئی نشانیاں ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں ہے جن کو علم دیا گیا لکھا بھی ہوا ہے مکتوب الفی صدور اور محفوظ الفی صدور یاد رکھے مکتوبن فدور اور محفوظ میں یہ ستروں میں لکھا ہوا ہے سینوں میں محفوظ اور اس میں کوئی کچی نہیں پیدا کی دنیا میں کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے یہ کچھ لکھتا ہے کوئی نہ کوئی عیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ مکمل عیب سے پاک ہے اس میں کوئی کجی نہیں کوئی زیگ نہیں قیم بلکہ درست ہے دین درباس تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے یعنی بندے پر اللہ نے نازل کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ ڈرائیں سخت عذاب سے جو مل جو اس کی طرف سے آنے والا ہے وہ یہ بشر المؤمنین اور ایمان والوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اچھا بدلا ہے یعنی اچھے بدرے کی بنیاد پر جو مقام ملنے والا ہے جنت اچھا بدرہ ہے ان لوگوں کو آگاہ کریں جو کہتے ہیں کہ باللہ اللہ نے اولاد بنا لیا جس سے مشرقین کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں نصارہ کہتے تھے علیہ السلام اللہ کے بیٹے یہ اللہ نے کہا اللہ پاک ہے یہ اتنا بڑا گنا ہے کہ کب اورت کر کے زبان سے نکلنا قریب ہے پھٹ جائے, جائے اتنا بڑا گناہ بھی علم ان ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے انہیں علم ہے ان باپ دادوں کو قبر تخرج من تخراہ یہ بات بہت, بہت بڑی ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ اصاب کہ کہ واقعے سے پہلے کتاب کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے صاب کا واقعہ یہ جدی واقعہ ہے لیکن قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے اساب کہو کا واقعہ وقتی نشانی تھی اور قرآن قیامت تک کے لئے معجزہ ہے ہر نبی کو معجزہ دیا گیا اسی وقت تک کے لیے لیکن مجھے وہ معجزہ دیا گیا جو قیامت تک ہے اور وحی ہے ٹھیک ہے اللہ نے کہا فلاح اللہ کا بخون کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے سارے ان کے پیچھے لمبی منو بحاد الحدیث اسفا اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں افسوس کرتے ہوئے یعنی اگر اگر وہ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ہلاک ہلاک ہو جائیں گے یعنی آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں آپ کا کام پہنچانا ہے ہدایت دینا ہمارا کام ہے جس طرح صابق آپ ہدایت نہ دے سکے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر آپ کی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ان اجالنا بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زینت بنایا زمین کے اندر جتنی چیزیں کائنات یہ سب خوبصورتی ہے اور وقتی طور پر ہے بہت زیادہ خوبصورت کپڑا پہن لیا لیکن دھول آیا ہوا آئی پورا خراب ہو گیا تو دنیا بڑی خوبصورت اچانک ختم ہونے والی آسمان و زمین سب مٹنے والے ہیں یہ درخت یہ نباتات یہ پودے یہ پھول یہ پتیاں یہ بلڈنگ یہ سب کیا ہو جائیں گے یہ اس سے بڑی نشانی ہے سابق ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے وہ زمین کے لیے زینت خوبصورتی ہے تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے یہ بلوح حسن عمل ہے یعنی سب سے خالص عمل کون کرتا ہے ایک جو سب سے صحیح عمل کون کرتا ہے خالص عمل اخلاص کے ساتھ کون عمل کرتا ہے اور صحیح عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کون کرتا ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی عمل کو اللہ دیکھتا ہے دل کے اعتبار سے اچھا کون ہے اور, عمل اور ظاہری عمل کے اعتبار سے سنت پہ عمل کون کرتا ہے سعیدہ اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس کے اوپر ہے یعنی زمین پر جو کچھ چیزیں بنا یعنی دیں گے خشک زمین یعنی ہم زمین پر جو کچھ ہے اس کو چٹیال اور صاف میدان بنانے والے ہیں ٹھیک ہے بسترجمہ کر رہا ہوں پھر بعد میں صاحب القاب کیا آپ کا خیال ہے ام کے معنی بل ام کے معنی بل یعنی ام کا معنی ایک ہوتا ام جو ہوتا ہے اس کو متصلہ کہتے ہیں انتا زید ام عمرو کیا تم زید ہیں یا ام آمر یا امر ہے جا زید المر جید آیا یا امر آیا تو وہاں بل ام جو ہے دو میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھ لیں لیکن یہ ام جو ہے بل کے معنی میں یعنی منقطع کہتے ہیں اس کو ام منقطع حمزا منقطع کیا مطلب امن بل ام یعنی تعجب کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں استفام انکاری تحجب کے لیے کیا گمان ہے آپ کا انا صابل غار والے اور رقیم والے غار والے اور رقیم جو کتبہ لکھا ہوا تھا ان کے غار پر کہاف ہیں بعد میں جو پتا چلا تو غار والے جس غار میں تھے اور رقیم اس کتبے والے یا اس بستی کا نام رقیم تھا خیر اب یہ بیان آئے گا ذخیم کی تفصیل جو ہے کیا غار والے اور رقیم والے کیا نما یا تین تعجب نے تعجب خیز نشانیوں میں سے ہیں بھائی اس سے بھی بڑی بڑی نشانی ہے آسمان و زمین کی پیدائش انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے اس کو زندگی میں پھر موت دے گا پھر اس سے بھی بڑی نشانی ہے عید الفیط عدلق جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا عرب بنا تینہ ملت ان کا رحمۂ ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عدا فرما لنا من اور ہم ہمارے معاملے کی اصلاح فرما ہمارے معاملے کی کیا کردار اور ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا چند سالوں تک پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہوں میں کون ہے مدت کے اعتبار سے زیادہ ٹھہرنے والا اوبے تو انشاءاللہ جو ہے اس پر کتاب کی روشنی میں بات کریں گے ٹھیک ہے یہ لوگ عیسائی تھے ہاں تو یہودی تو عیسائیوں کو ہدایت پہ مانتے ہی نہیں تھے اور پھر یہودیوں نے کی اساتذہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحت سوال کرنے کے لیے کیوں کہا مجھے بے شک صحیح ہے لیکن عیسائی لوگ جو ہے علیہ السلام کی کوئی انکار کرتے ہیں لیکن ان کو علم تو بہت سارا علم ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بارے میں کہا عطینہ ان کی طرح وہ عارفوں نہ ہو عارفو جس سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح قرآن کو پہچانتے ہیں کیوں انہوں نے انکار تو کیا عیشا علیہ السلام کا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو علم بھی دیا تھا اس علم کا تو انکار نہیں کر سکتے علم کی بنیاد انہوں نے پوچھا علم تھا ان کے پاس انکار تو کیا لیکن انکار والوں کو جو چیز سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو اس کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں یہ واقعہ ہوا تھا سابقہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرو تو جزوی طور پر تو انکار کیا لیکن کُلی انکار نہیں ہے علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا لیکن علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ماننے والے تھے عیسائی لوگ جو لوگ یہودی لوگ ایمان ہے وہ نصارہ بن گئے تو اس لیے یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ اس واقعہ کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن میں تو یہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ایک یہودی آیا کہ یا محمد قیامت کی اللہ آسمان کی ایک اگلی پر زمین کو دوسری انگلی پر پہاڑ کو تیسری انگلی پر درخت کی ایک انگلی پر پانی اور مٹی کو پانچویں انگلی پر رکھے گا اور اللہ ہرائے گا کہے گا انمر میں بادشاہ ہوں میں بدلا دینے والا ہوں آپ اللہ کے نبی ہنس پڑے یہودی کی بات سن یہودی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا لیکن اللہ کے اللہ کی انگلی کا اقرار کیسے کر لیں نا تو انہوں نے علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا علیہ السلام کو انکار تو کیا لیکن جو واقعات گزرے ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں ان کا انکار نہیں کر سکیں اس لیے اور ایک نمبر کو زبان سے انکار کیا لیکن دل میں تو ان کی یقیناً بات نہیں اللہ ہوں جب انہوں نے کھجی اختیار کی تو اللہ ان کے دینوں کو چلو ٹھیک ہے نا یہ کہ تفسیر جو میں نے پڑھی اب تک دو تین جو